الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان ودین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی جللہ جل وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ ایک محدث صاحب کا انتقال ہو گیا ایک شخص نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا محدید صاحب کہنے لگے کہ اللہ زوجل نے مجھے بخش دیا اس شخص نے پوچھا سبب سے بخشا فرمایا جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے بعد ان دو انگلوں سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم لکھا کرتا تھا اللہ تعالی نے اسی سبب سے بخش دیا تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے نادین جرو شریف پڑھنے والے اور لکھنے والے کا بہت اونچا مقام ہے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب بھی ہم پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا نام نامی اس میں گرامی لکھے تو اس کے ساتھ درو شریف لکھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم اور جب لکھیں تو زبان سے درو شریف بھی پڑھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے نادین اگر آپ کے گھر کے بچوں میں ہے بری عادت اور وہ دور نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ہے آپ کو پریشانی کا سامنا کہ یہ ان کی بری عادت کس طرح دور کی جائے اچھا ایک عادت یہ بھی بری ہوتی ہے کہ چلتے چلتے چلتے چلتے بہت اسپیڈ میں چلتے ہیں بس اوقات گر بھی جاتے ہیں سیڑھیوں پہ تیز انداز سے چڑھیں گے اور تیز انداز سے جلدی جلدی نیچے اتریں گے تو اس دوران بھی گر جاتے ہیں چوٹ لگ جاتی ہے روتے ہیں اب یہ عادت ان کی دور نہیں ہو رہی ہے چلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے تو آپ پریشان نہ ہو دکھائیے ہمارا آج کا سلسلہ انشاءاللہ شاء اللہ اصلاح ہوگی پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کچھ ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب وہ لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو خوب کمر جھکا لیتے ہیں اور جھک کر لکھتے ہیں جھک کر پڑھتے ہیں تو کہیں آپ میں تو عادت نہیں ہے کیونکہ اس طرح لکھنے سے پڑھنے سے کمر میں درد ہو جاتا ہے اور بس اوقات آپ کو بیماری بھی لگ سکتی ہے تو ہمیں اس انداز سے بیٹھ کر پڑھنے سے لکھنے سے بچنا چاہیے تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ ای دیکھے چھوٹی ایبی سیٹی کا جو ای ہوتا ہے جی اس انداز کا تو اس طرح ای e بن کر جو ہے لکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح چھوٹی ایبی سی ڈی کی ای e کی طرح بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ایل جو بڑی ابھی سی ڈی کا ایل ہے اس انداز سے بیٹھنا چاہیے تو ای e کی طرح نہیں بلکہ ایل کی طرح بیٹھ کر پڑھنا لکھنا چاہیے اور بیٹھتے وقت ہمارا رخ کہاں ہونا چاہیے اور دینی کتابوں کو ہمیں کس جگہ پر رکھنا چاہیے پیارے مدعی منو یہ جملے تو آپ نے سنے ہوں گے کہ بھائی شرم کرنی چاہیے کرنا چاہیے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ شرم کسے کہتے ہیں حیا کسے ہیں تو ہم بتائیں گے آج کے سلسلے میں اور مدنی منوں اور مدنی منوں کو کھیل کود کا بہت شوق ہے تو بھائی مدنی منع کے ساتھ کھیلیں اور مدنی منیا کے ساتھ کھیلیں تو مدنی چینل کے نادری آپ کی کا لیے خدمت ہے اس سلسلے میں جس میں مدنی منوں اور مدنی منوں کی بہتر انداز سے تربیت کی جا رہی ہے اور تربیت فرماتے ہیں ہمارے شیخت امیر علیہ سنت دامد برکاتم ملالیہ اور سلسلے کا نام ہے مدنی انو کے سوالات اور امیر علیہ سنت دامد برکاتم کے جوابات اور امیر علی سنت کے یہ پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں ہمارے پیارے پیارے رکن شورا ابو زیاد حاجی محمد امباد تاری دامد برکاتم اللیہ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں لیکن ان کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں ایک پیارا سا واقعہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد شرخ صدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی فیو علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں ایک گور کن یعنی قبر کھودنے کا پیشہ کرنے والا جس کے چہرے کا کچھ حصہ لوہے کا تھا اس کا بیان ہے ایک بار رات کے وقت ایک چراضہ آیا میں نے قبر کھودی میت کو دفن کر کے جب لوگ چلے گئے تو میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ اونٹ کی شکل کے دو سفید پرندے اڑتے ہوئے آئے ایک استادہ قبر کے سیرانے کی طرف اور دوسرا پائنتی یعنی قدموں کی جانب بیٹھ گیا پھر ان میں سے ایک قبر کھود کر اندر داخل ہو گیا جبکہ دوسرا کنارے پر موجود رہا میں قریب آ گیا تاکہ قبر کا ماجرہ دیکھوں میں نے سنا وہ پرندہ میت سے کہہ رہا ہے اے آدمی کیا تو وہی نہیں جو بیش قیمت لباس پہن کر تکبر سے چلتا ہوا اپنے سسرال جاتا تھا اس میت نے گھبرا کر کہا میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکوں گا اس پرندے نے مردے کو تین زوردار ضربیں لگائیں جس سے قبر کا تیل پانی سب نکل آیا پھر یکایق اس پرندے نے میری طرف یعنی کب کھودنے والے کی طرف سر اٹھایا اور کہا دیکھو وہ کہاں بیٹھا ہے خدا اسے ذلیل کرے یہ کہتے ہی اس نے میرے منہ پر شدید چوٹ ماری جس کے سبب میں رات بھر بے ہوش پڑا رہا جب صبح ہوش آیا تو میرے چہرے کا بعض حصہ لوہے کا ہو چکا تھا اے آشقان رسول اس حکایت میں ان نخرا باز دامادوں کے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں جو سسرال والوں پر اپنی فوقیت جتاتے خم روب جماتے ان کو ڈراتے بات بات پر اتراتے بل کھاتے دھمکاتے آمز باتیں سناتے اور ناجائز طور پر دباتے ہیں نیز اگر کبھی دعوت وغیرہ ہوئی ڈھاک بٹھانے کی غرض سے عمدہ لباس پہن کر خوب افتراتے تکبرنا چال چلتے سسرال جاتے ہیں کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ صدا ہوگی کڑی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کیسے ہیں مادبا اپ ٹھیک ہیں الحمدللہ علی کل حال اپ خیریت سے ہیں الحمدللہ رب العالمین ما شاء اللہ اضحک اللہ سنک آپ نے پچھلے سلسلے کے اندر دعا بھی ہمیں یہ مدنی منوں کو یاد کرائی تھی تو وہ دعا بھی ایک طرح سے اس کی تکرار ہو گئی اور آپ کو دعا دینے کی بھی سعادت حاصل کی اللہ تعلی قبول فرمائے اللہ پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے ایک حق بیان کیا تھا کہ جب تمیز آئے تو اس کو آداب سکھائیں کھانے پینے کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے یہ حق تو تھا اس میں سے ہم نے کھانے پینے وغیرہ کے تعلق سے اور ہنستے بولنے کے تعلق سے کچھ مدنی گلدستوں کا سلسلہ ہوا تھا اس کی چند جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں ایک شخص کی سوچ ہو تو وہ بڑے پیارے انداز سے تربیت کر سکتا ہے بیٹا سی ہاتھ سے لیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سے الٹے ہاتھ سے کون کھاتا پیتا اور لیتا دیتا ہے حقوق کے اولاد میں سے ایک ہاتھ جب تمیز آئے ادب سکھائے بعض دو دوسرے کا کھانا دیکھ ہوتے ہیں ان کا دل چاہ رہا ہوتا مدنی منع جو ہے نا نہ دوسروں کی چیزیں کھائے نہ اپنی چیزیں جو ہے وہ کئی جگہ بانٹتے رہے بعض مدنی منوں کا انداز ہوتا ہے مدینہ مدینہ انداز ہوتا ہے میٹھا میٹھا انداز ہوتا ہے چاکلیٹ کا اب ان جھلکیوں کو دیکھنے کے ساتھ اب ہم اسی حق میں جو اگلا موضوع ہے یعنی یہ آپ سمجھیے کہ ایک ہی جو حق ہے اس کے موضوع ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں ساری چیزیں اس سے بیان ہونی چاہیے تو اسی طرح اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے آداب تو یہ بھی مدنی منو کے بہت ضروری ہیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے آداب کہ اگر مدنی مننے ان کی رعایت صحیح نہیں کریں گے اور والدین ان کو اس انداز سے نہیں سکھائیں گے تو اس کے بھی نقصان ہوتے ہی ہیں اور یہ خود ہر شخص سمجھ سکتا ہے تو بہرحال ہم آپ کی طرف لے کر آ رہے ہیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے آداب میں سے چند مدنی پھول آئیے دکھاتے پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سینتیس میں ارشاد رب العباد ہے بل ترجمہ ایک انزولی من اور زمین میں اتنا اترا تان نہ چل بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا دولت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ جو مطبوعہ گیارہ سو ستانوے صفقات پر مشتمل کتاب باہر شریف جن 3 صفحہ 435 پر فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایک شخص دو چادر اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گمن میں تھا وہ زمین میں دس دیا گیا وہ قیامت تک دستہ ہی جائے گا سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیتے رسول کرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے گو یا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی مائٹل کی چین ڈالے لوگوں کو دکھانے کے لیے گری کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلے کہ یہ اشمکوں مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے گلے میں سونے کی چین یا بریسلٹ پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز ہے اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے نہ اتنا تیز کے لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو آپ بیمار لگیں رات چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں نیچی نظریں کیے پروکار طریقے پر چلیے حضرت سعید الحسن بن ابی سنان علیہ رحمت الحنان نماز عید کے لیے گئے جب واپس گھر تک لائے تو الی یعنی بیوی صاحبہ کہنے لگی آج کتنی عورتیں دیکھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش نے جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا سبحان اللہ اللہ والے راہ چلتے ہوئے بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں کہ مبادہ یعنی ایسا نہ ہو شرن جس کی اجازت نہیں اس پر نظر پڑ جائے یہ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقوی تھا مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت پر بے اختیار نظر پڑ بھی جائے اور فورن لوٹا لے تو گناگار نہیں جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی من ہمیں چلتے وقت جو ہے سنت کے مطابق چلنا چاہیے اور جو امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ نے ہماری تربیت فرمائی کہ چلنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے تو ہمیں وہی انداز جو ہے اپنانا چاہیے اچھا چلتے چلتے بسوقات ہوتا ہے ہے کہ بعض جو چھوٹے چھوٹے مدنی من ہوتے ہیں وہ ہاتھ چھڑوا لیتے ہیں جب ہاتھ چھڑوا لیتے ہیں یا آپ مارکیٹ گئے یا بازار گئے امی کے ساتھ یا ابو کے ساتھ تو ہو سکتا ہے آپ گم ہو جائیں کیونکہ آپ کے کی ابو کسی کام میں مصروف ہوں اور جو ہے وہ آپ گم ہو جائیں اور آپ کی طرف توجہ نہ رہے تو امی ابو کا ہاتھ جو ہے تھام کے رکھیے امی ابو پر نظر رکھیں کہیں بچھڑ بھی ہی سکتے ہیں اور دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ بس آپ جو ہے ہاتھ چھڑا کے تیزی سے بھاگتے ہیں جب تیزی سے بھاگتے ہیں تو کوئی تیزی سے گاڑی آ رہی ہے تو اس سے بھی آپ کی ٹکر ہو سکتی ہے بس اوقات یوں بھی موقع ملتا ہے کہ آپ اکیلے سفر کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ اکیلے جو ہے پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو یہ مناظر جو ہے دیکھنے میں آتے رہتے ہیں کہ جب روڈ کراس کرتے ہیں نا تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے تو جتنے مدنی ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ چلتے وقت جو ہے اب آپ کو ہے اس طرف سے گاڑیاں آتی ہیں آپ اس طرف بھی دیکھیے اس طرف سے گاڑی تو نہیں آ رہی اس طرف سے تو گاڑی نہیں آ رہی اچھا پھر بسوکات ہوتا یوں ہے شاید بڑوں کو دیکھ کر یہ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں یہ کہاں سے بات آگئی گئی جب گاڑی آنے لگتی ہے نا تو آپ چلنا شروع کرتے ہیں آپ کے ذہن میں ہوتا ہے میں بھاگ جاؤں گا میں تیزی سے نکل جاؤں گا بسوکات جو گاڑی میں بیٹھا ہو تو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اب آپ نے تو سوچا تھا میں تیزی سے نکل جاؤں گا اب آپ کا کپڑا جو ہے آپ کے پانچ جو ہے آپ کے جوتے میں آ آپ کی چپل میں آ اللہ نہ کرے آپ گر جائیں آپ کے ذہن میں کیا تھا میں تیزی سے نکل جاؤں گا اور آپ نہیں نکل سکے اور اس گاڑی سے آپ کی ٹکر ہو گئی تو نقصان کس کا ہوگا بہت چوٹ لگے گی بہت چوٹ لگے گی پھر آبل میں تو یہ سمجھ رہا تھا میں تو یوں سمجھ رہا تھا تو اسی طرح بال بچوں کی آدت ہے ہاتھ چھڑا کے بھاگنے تو یہ بھاگنا دوڑنا یہ بند کر دیں یہ اچھی بات نہیں ہے سیڑھیوں سے اتریں گے ٹک ٹک ٹک ٹک تیزی سے اتریں گے بھائی کیا ضرورت ہے اتنی جلدی بچانے کی تو کوئی بھی کام جو ہے وہ جلد بازی نہ کیجیے جلد بازی نہ کیجیے چلتے وقت جو امیر علیہس دعامد دامت ملا عالیہ نے ہماری تربیت کی ہے آپ لوگوں کی تربیت کی ہے مدنی منو اور مدنی منیوں کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظم کے حوالے سے جو مدنی پھول دیے امیر علیہس نے چلنے کے مدنی پھول جو عنایت فرما ان کو ہم نے غور سے سنے انشاءاللہ اللہ زوجل میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کر لیں کہ ان اللہ زوجل ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے ان اللہ جی مات بھائی یہ تو بڑا شاندار گلدستہ تھا چلنے کی سنت اور اداب امیر سنت نے ہمیں بتائیں اب بیٹھنے کے تعلق سے بھی دیکھیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے جو مدری مننے ہیں مدنی ہیں یہ اپنے کام بھی کرتے ہیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کی کیا ترکیب ہوتی ہے کھیلتے کودتے وقت بھی بہت سے مواقع آتے ہیں تو بعض جگہوں پر خاص خیال رکھنا ہوتا ہے تو ایک خاص خیال کا بڑا خاص سا آپ کو مدر گلدستہ بالکل ہمیں سنن شہزاد حضور کے گھر پہ موجود ہیں اور وہاں پر آپ کی پوتی ہیں ان کو سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کیسے بیٹھنا ہے کیسے نہیں بیٹھنا کتابیں کیسے رکھنی ہے پورا ایک پریکٹیکل مدحی گلدستہ آپ کے لیے عملی طریقہ آپ کے لیے آپ کو بالکل دکھائیں گے بھی اور مدوری منوں کو سمجھائیں گے بھی ماشاء اللہ جو آئیے مظاہرہ کرتے ہیں سمیلا بھائی ماشاء اللہ رہی ہیں ایک تو بڑی کتاب کے اوپر بیٹھا ہر کوئی چیز کتاب پڑھا رکھی ہے اور لکھتے وقت جھک کر بھی لکھنا چاہیے اور ماشاء بیٹھی تو صحیح قبلہ کملا رخ ہے آپ تو کملا رخ بیٹھنے سے ان میں اضافہ ہوتا ہے یہ قبلہ رخ بیٹھ کر آپ علم کریں گے مطالعہ کریں گے لکھیں گے یہ اتنا جتنا آپ جھکی بھی تھے نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے ڈاؤٹ اس کا بھی ہے مدنی منوں اور مدری من اس طرح جھک کر نہیں لکھا کریں اس سے ایک تو آنکھیں کمزور ہوتی ہیں दूसरा कमर में दर्द हो सकता है और फेफड़ों में भी बीमारी हो सकती है तो ऐसा ना करें है ना तो यानी नॉर्मल बैठकर ऊंची जगह पर जैसे देश कहें दारू मदीना में तो अगर घर में होमवर्क करना तो घर में भी इसी तरह के देश की तरकीब करें और यूं इसी पर बैठकर आप स्टेट सीटें बैठकर लिखा करें اور طبلہ رو ہو کر لکھیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے لکھیں گے تو اس سے آپ کا حفظہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ اور آپ کو زیادہ یعنی کہ جلدی جلدی آپ ان میں دین حاصل کر سکیں گے صلی اللہ خلیب صلی اللہ علیہ اللہ مکمل ایک اور متنبول ان میں دین کی کتابیں یہ فرش پر نہ رکھا جائے یہ تکیے پر کا کم از کم چادر بچھا کر رکھنی چاہیے اور اس کے اوپر کوئی چیز کتاب پر نہ رکھی جائے جیسے قلم ہے یا یہ دیکھ ہے قلم کا پیک وغیرہ کوئی چیز نہ ہو سنو ادم قدیم سنو ماؤترانا ادم اللہ ماشا اللہ عز و جل. تو دیکھا مدنی منو اور مدنی منوں کتنے پیارے انداز سے امیر سنت دامت برکات ملالیہ تربیت فرما رہے تھے اچھا یہ تربیت پیارے مدنی منو جمیلا بائی جو امیر علسنت کی پوتی ہیں تو یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے یہ ہم سب کی اس میں تربیت ہے کبھی بولے یہ تو ان کو بتا رہے تھے باپا جانی ہمارے لیے کوئی تھا نہیں بھائی یہ سب کے لیے ہمارے لیے مدنی پھولے آپ کے لیے مدنی پھولے اچھا کوشش کریں کہ جب بیٹھے کیا بتایا باپا نے کبلا روخ بیٹھے پہلے آپ دیکھیں بیٹھنے سے پہلے کابت اللہ کس طرف ہے بیت اللہ شریف کس طرف ہے اس طرف رک کر کے بیٹھیں اور جب بیٹھیں تو پردے میں پردہ کر کے بیٹھیں اچھا جی کوشش کریں کہ اپنی جو چیزیں ہیں نا تو اس کو بھی قبلہ روک رکھیں میں چھوٹا سا تھا تو میں آپ کو اپنا ایک قصہ سناتا ہوں کیا میں امیر السنت دامد برکات ملالیہ کے گھر میں ایک مدنی مشورہ تھا تو اس وقت تحصیلیں ہوتی تھیں تو امیر السنت یہ کہ گھر کے اندر جو دلہ خانے میں مدنی مشورہ تھا تو اپنی تحصیل کی طرف سے کافی اسلام ہے گئے تھے تو میں بھی شامل تھا تو قریب بیٹھے ہوئے تھے شوق تھا کہ امیر سنت کو جو ہے قریب سے دیکھیں دیکھیں امیر سنت ہیں کیسے اب یہ بھی ایک تربیت تھی اب بیٹھے رہے بیٹھے رہے تو جگہ کچھ یہ کہ اسلام میں کچھ زیادہ ہو رہے تھے تو امیر سنت فرمایا کہ جو سید زیادہ ہیں وہ اوپر کی جانب آ جائیں تو امیر سنت کا ایک تخت بچھا ہوا تھا تو اس سے چند جو ہے اسلامی آ گئے تو میں بھی آ کے جو بیٹھ گیا میرے برابر میں ایک اسلام بھی تھے میں برابر میں تھا تو امیر وسنت صوفے پہ جلوا فرماتے تو امیر وسنت کے پاس ایک تھرماس ہوتا تھا شاید جو پرانے اسلامی بھائیوں ان کو معلوم ہو تو امیر وسنت سے پانی نوش فرمایا انہیں کے بعد جو ہے امیر وسنت نے اس طرح کر کے اس کو رکھ دیا تو جو میرے ساتھ اسلامی میں بیٹھے تھے انہوں نے وہ جو تھرماس جو تھا اس کو گھما دیا پتی نے ان کے دل میں کیا بات ہے تھرماس کو گھما دیا امیر السنت نے پھر سیدھا کیا اس کو پھر انہوں نے پھر گھما دیا تو پھر امیر علیہسنت دامد برکاتے ہوں نے شاہ فرمایا کہ یہ جو تھرماس ہے نا اس کا یہ جو حصہ ہے میں نے اس کو منہ سے تشبیح دی ہے اور اس کو جو ہے قبلہ روخ رکھا ہوا ہے تو کتنی پیاری بات ہے کہ امیر سنت یعنی ہمارے باپا یعنی بیٹھتے ہیں تو اپنی چیزوں کو قبلہ روخ رکھ لیتے ہیں ماشاو تو ماشاو یہ ماشاو عادت جو ہے ہمیں بھی اپنانی چاہیے کہ جب بیٹھیں تو بیت اللہ شریف کس طرف ہے معلوم کرنا اگر معلوم نہیں ہے تو اس طرف رک کر کے جو ہے آپ بیٹھیں اسی طرح وضو کر رہے ہیں تو وضو خانے میں چاروں طرف بسوں کا نل کے ہوتے ہیں تین طرف نل کے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس طرف بیٹھوں جہاں پہ قبلہ رخ ہو اور جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ قبلہ رخ ہے اب بعض بچوں میں ایک گندی عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جگہ جگہ تھوکتے ہیں یہاں تھوک دیتے ہیں وہاں تھوک دیتے ہیں یہاں تھوک دیتے ہیں اگر آپ کو تھوکنے کی حاجت ہے کہ آپ کے منہ میں تھوک آ گیا ہے بسوں کا کہ نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے منہ میں جو تھوک آ جاتا ہے اب جب آپ کے منہ میں تھوک آ گیا اور آپ کو تھوکنا ہے تو قبلہ رُخ نہیں تھوکنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ بالکل ذہن نشین کر لیں کہ تھوکنا ہے تو قبلہ رُخ نہیں تھوکنا ہے جب بھی تھوکنے کی آپ کو حاجت ہو تو وضو کھانے وغیرہ پہ چلے جائیں یا جہاں بیسن وغیرہ لگا ہوا ہے جہاں نلکا وغیرہ ہے تو وہاں پر جا کے تھوکیں ورنہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جگہ جگہ جو ہے تھوک رہے بعض اوقات بچے ہوتے ہیں وہ یوں بیٹھ جاتے ہیں نا یوں بیٹھتے ہیں بیٹھنے کا بھی انداز عجیب ہوتا ہے بسو کا لیٹنے کا انداز بھی عجیب ہوتا ہے تو اس قسم کا انداز نہیں ہونا چاہیے اب اس طرح بیٹھیں گے آپ آپ کی کمر جو ہے کمر یوں سیدھی اب اس طرح یوں بیٹھے اچھا یہ بھی جو ہے میں مدنی پھول ارض کرتا چلوں جو مدنی چلن کی اسکرین ہے اس کو بھی ملازہ کر لیں بسوقات یہ ہوتا ہے جو ٹی وی ہے یا اسکرین آپ کے گھر میں لگی وہ بہت اوپر لگائی گئی تو زیادہ دیر تک آپ کو دیکھ نہیں سکتے تو کمر میں درد گا تو ہیں, سیب میں تاکہ وہ آپ کافی دیر تک بھی دیکھیں تو آپ کی آنکھوں میں درد نہ ہو اور آپ کے جو گردن میں درد نہ ہو تو اس طرح بھی توجہ کیجئے اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ خرابی ہے کہ بہت اوپر لگی ہوئی ہے بہت نیچے لگی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے آنکھوں کی سیٹ میں لے کر آئیے اسی طرح جب آپ لکھتے ہیں نا مدنی منو مدنی تو وہ بہت ذہنی بات ہے پین ہے اب یہ تکیے کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اب آپ کو جھکنا ہی پڑے گا تو ایسے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن چھوٹا سا ہاتھ ہوگا آپ کا تو تو پھر آپ جو ہے ادھر میں والد سرپرستوں کو سے کہ امیر السنت دامت برکاتم الالیہ نے ایک مدنی پھول دیا کہ دار میں جیسے ڈیسک ہے نا تو ایک ایسی ان کو ڈیسک لے کر آ جائیں اس پہ قرآن پاک بھی پڑھیں تو اس پہ پاؤں وغیرہ نہ رکھیں بس وقت ہوتا ہی ہے کہ اس پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں چڑھ جاتے ہیں یا کسی کو بٹھا دیتے ہیں یا خود بیٹھ جاتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے یہ ادب کی جگہ بنائی ٹھیک ہے یہ ادب کی چیز ہے قرآن پاک رکھیں آپ اپنی کتابیں رکھیں آپ اپنا بستہ رکھیں لیکن اس پر نہیں تو جن مدنی کا لکھنے کا پڑھنے کا کام ہے تو والد سرپرستوں کو میں یہ مدنی پھول دوں گا جیسے ہم نے فرمایا کہ ان کی ایک بنوا کے دیں تو ڈیسک کتابیں رکھنے ہیں اپنے کچھ لکھائی کرنی ہے تو لکھائی کر لیں قرآن پاک پڑھنا ہے تو انگی رکھے, قرآن پاک بھی پڑھیں اب جیسے ان کی کمر جو ہے جھک جائے تو ادھر والی سرپس جو ہیں وہ فوراً ان کو ٹوکیں یہ کہ بار بار بولیں گے تو پھر کہیں جا کے ان کی عادت میں آئے گا تو جتنے بھی مدنی منع مدنی منیاں ملازہ فرما رہے ہیں یہ جو مدنی گلدستہ دیکھا تو اس سے ہمارا ذہن یہ بن جانا چاہیے جب بھی ہم کوئی چیز لکھیں گے یا پڑھیں گے تو کبلا رخ بیٹھیں گے اور ہماری کمر ایک دم سیدھی اگر جس مدنی منع یا مدنی منی کی کمر ابھی تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے تو کمر جو ہے بالکل سیدھی کر لیں جزاک اللہ اور اس مدنی گلدستے کے اختتام پر شیخ طریقت امیر اور سنت نے ایک مدنی پھول اور بھی دیا کہ کتابوں کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنا چاہیے ہم سلسلے کے خطرام پر آپ کو ایسا پیارا مدنی گلدستہ دکھائیں گے کہ آپ اس کو جب دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے تو کہیں نہیں جائے گا سلسلے کو ابلتا آخر دیکھنا ہے ابھی اور بھی مدنی گلدستے ہیں جی مات بھائی آپ کی جانب آ رہے ہیں اچھا بیٹھنے میں بھی بہت ساری چیزوں کی احتیاط ضروری ہے اور ان احتیاطوں کا بیان میں مدنی مذاکروں میں ہوتا ہے ठीक. آئیے آپ کو دکھاتے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میں شماری شہازت کیا مدنی منوں کو پردے میں پردہ کرنا چاہیے اور جو بچے جسے کے بارے میں آپ کیا ہوتا ہے نا مدنی منہ مدنی منیا واقعی ان کو بھی پردے میں پردہ کرنا چاہیے تاکہ یہ عادت پڑے بلکہ ضرورت ہے ان کو مدنی منوں کو بھی پردے پردہ کرنے پردے میں پردہ کی کچھ وضاحت بھی فرواد ہے وہی کہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ چادر کھول کے نہیں پوری گود میں اس کو بچھا دیتے ہیں گھٹنوں کو بھی چھپا لیتے ہیں یہ ہمارے اس انداز میں پردے میں پردہ ہوتا ہے اس طرح بہنوں کو زیادہ ضرورت ہے صلی حبیب صلی اللہ تعالی اور یہ چلتے وردے شرارتیں کرتے ہیں تو ان کو بھی شرارتیں نہیں کرنی چاہیے بڑوں کو بھی شرارتیں نہیں کرنی چاہیے بڑوں کو بھی نہیں چیخنا چاہیے چھوٹوں کو بھی نہیں چیخنا چاہیے اور کہہ, کہہ مار کے ہنسنے میں بھی بچوں کو بھی ہو سکے تو وہ اگر اتنے سمجھدار داروں تو ان کو سمجھانا شروع کر دیا جائے کہ زور سے ہنسنا یہ سنت نہیں گنا بھی نہیں ہے لیکن سنت بھی نہیں اور سنت میں عظمت ہے سلو حبیب یہ تو ہو گئے ہمارے مدر گلدستے میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے آداب کے تعلق سے ایک بیٹھنے کے آداب کے حوالے سے کو بیان کیا ہے تو یہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تو ہے مدنی کی زندگی کے اندر سب سے اہم چیز ایک چیز ہوتی ہے ایک در سے حیا شرم تھوڑا بہت بندے کو اب مطلب چھوٹا سا بچہ ہے اس کا ایک چھوٹا سا ذہن ہے اور یہ ضروری بھی ہے کہ بچہ مطلب آپ سمجھے مدنی منی ہے یہ شروع سے جب تک اس میں حیا نہیں ہوگی پردے کا لحاظ نہیں ہوگا یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ آگے نہیں چلے گا مدی منا اگر یہ نہیں کرے گا تو وہ بات ایسی باتیں بولے گا جس کو سن کر دوسروں کو بڑوں کو شرمندگی ہوگی کبھی وہ کچھ کرے گا اس طرح کے معاملات ہوتے تو بہت اہم چیز جو ہے نا وہ ہے حیاء اور الحمدللہ مدنی مذاکروں میں بڑوں کو بھی درس حیات دیا جاتا ہے اور مدنی منوں اور مدنی مننیوں کو بھی دیا جاتا ہے آپ کو آئیے مدنی گلدسہ دکھاتے ہیں ورحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیا بچے اور بچیاں ایک ساتھ کھیل سکتے ہیں بچے اور بچیاں اگر وہ واقعی بچیاں اور بچے ہیں کیونکہ بچی تو آج کل جوان کو بھی بولتے ہیں جان مردوں کو بھی بچہ بولتے ہیں بولنے والے تو نہ بالے گا جبکہ وہ حد بلوک تک بھی نہ پہنچے ہوں جس کو لڑکی کو مشتاحت بولتے ہیں اور لڑکے کو مراحق تو اس سے پہلے پہلے اگر یہ کھیلتے ہیں ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ جب سمجھدار تھوڑے ہو جائیں نا تو ان کو الگ رکھنے میں آفیت ہے کہ ورنہ پھر یہی آگے چل کر بعض اوقات اس کے مجازی کی آزمائش کو پڑھ سکتے ہیں تعالی علم اعلم صلی اللہ تعالی علیہ اصل یہ جیسے آپ نے ہیا کا مدا نہیں گلدستہ دیکھا اس میں لازمی بات ہے حیاء ایک تفصیلی موضوع ہے اور اس موضوع پہ اور بھی کچھ کلام ہے ایک اہم ترین کلام اس میں ہے مگر اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگلے سلسلے کا ان شاء اللہ زوجل تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور پیارے پیارے مدنی انو اور مدنی منیو ہمارے سلسلے کا وقت اختتام ہوا جیسا کہ ہر سلسلے اختتام پر ہم آپ کو ایک پیارا سا میٹھا سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں تو مدنی گلدستہ دیکھیے اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کریں گے اللہ زوجل اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ ادا فرمائے اور جس انداز سے شیخ طریقہ امیر السلم چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق اطا فرمائے آمین بجاین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم <تصفح> وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما شایدار, ما شایدار. ما شایدار. آپ شیزادوں کیا آپ احتریط ہیں ماشاء اللہ کیا آپ شہزادی کیا کرتے ہیں میں شہزادی شہزادہ تسلیم کروں اپنے بچوں کو تو اس کا مطلب میں شام شام ہونے بادشاہ تو میرے کو غریب ہوں تو یہ غریب زیادہ غریب ذاتی ہے شہزادہ شہزادی تو میں اپنی اولاد کو نہیں بولتا یہ hmm. اس طرح کا سوال کرنا نہیں چاہیے اگر میں بول دوں تو میں بیٹی سے پیار کرتا ہوں زیادہ تو بیٹوں کو برا لگے گا اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ میں بیٹوں سے پیار زیادہ کرتا ہوں بیٹی کو برا لگے گا یا کلا بیٹے کو زیادہ پیار کرتا ہوں تو باقی بیٹا بیٹی جو بھی ہے وہ بےچارے ان کا دن جٹ جائے گا تو یہ سب کے لیے के کے لیے حاضرین کے لیے سب کے لیے مدد کہ بچوں پر بھی کبھی زبان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سا بچہ جانا اچھا لگتا ہے ورنہ دوسری امداد جو ہے نا وہ ایسا سے محرومی کا شکار دیں گے بات جو کرتے ہیں غلطیاں کہ ایک بچے کو بہت پیار کرتے ہیں دوسرے بچوں کو لفٹ نہیں کرواتے ہیں تو اس طرح جن کو لفٹ نہیں وہ بچوں کا ہے ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا تو ساری اولاد کو ایک ساتھ رکھنا چاہیے دو بچے ہیں کرنا اگلاٹ کو بلکہ ایک دالو کو ایک کو بٹھا دیں دوسرے دالو को دوسرے بچے کو بٹھا دیں دونوں کو باری باری پیار رکھیں اسی طرح ایک چیز کسی کو دی تو اسی طرح دوسری کو بھی دیں جیسے کہ عبد المومنی ندر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی یہ میرے پاس ایک مسلم عورت آئی جس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں میں نے اسے اس تین کھجورے دی اس نے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے دو ٹکڑے کر کے وہ کھجور بھی ان یعنی دونوں ڈٹکوں کو کھلا تھا مجھے اس واقعے سے بہت ہوا نہیں نبی مکرم مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاتون کے اظہار کا بیان کیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس اثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم